سورت درشم دھرتی بند اوسل تعداد سورت, دا سورت, آو سورت دا دا کلمات تعداد کل حروف رب دورت دماس بسرا رب تلاد ربد دیا دماد مضمون بیا انائے تازہ دریا دریا بارے مشتمل در اچیا آیا سنا کریمات او. سوا کم کم حروف, زرا نو حروف مشتمل مشتمل لے. Hot. Uh -huh. <laughs> Ha, ha, ha, ha, ha, تصویر تصویر مضمون مز کذی مضمون ذکر ہری بل عدل نفریات شمعون يونس، يا صدوق شلوم، او یا شمس نہ یاد نہ سلامت فران کر میں درخو کی, کی شروع کی, کی فخا پی اس بات تو تقریبی نے بشارت ملانت ملانو اور بیان داد دلو آخری ہو بیان داد دلو آخری مشرقی مشرکین بھی شرک واسرہ قدرت لانا آخر کی کل در دائیو حاصل, حاصل سورت ان کی دیہ حدی فتم ہی نے بشارات بیاض المقد کیربان برسات قدرت آخر آخر کی کی تفرید ذکر نہاری نہ کھلیا دام یو نہ او بل احراسر بل استحزادی یا, یحیاء شمعون یونس یا ساد ساد ساد شلوم ممتاز صاحب یا شین بانی حبی بے نجار ممتازرا کو ممتاز راسرا ممتاز بیا ہاتھ کرکئی دس ہاتھ نمتاز یو سیاح <تصفح> کرکی انل وت یوکم درشم نیا کے ان کالت سیاحتم واحد فیضا مخاو مٹوت سیم ون فیض آخا کمپنس نمبرلہ ہُون سیم بہج گرگن نمبر کے کالتتم ویزا محدور بیاں دست محاد مجھ ممتاز فخير حسنة خصوصها ربط مجرم سلاح ما خص وامتاز اليوم أيها المجرمون وامتاز اليوم أيها المجرمون دائم تحدي شان وقال اليوم لختم والعفاهم وذقلمنا عيدهم وتشهدوا أرجلهم بما كانوا يقصبون دائم تحديد حسنة بيان الخضر حسنة صاحب القاموز ذكر كيدي مدارك باخير كي ذكر كيدي يسوح حديث نا. اگر کا اکثر احادیث و فضائر کی یا مزید چاچی مالیتیاسی بشبا کے لاور تمافی دین راضی مدارک سکر کے چاچ سرتیاسی ورث دمر اور کی انعام کا چیز قرآن ختم کریں درم راضی جب مقبرہ اللہ باغیتا اللہ خزیاء کما خان نسے حاجت مگر اللہ میں حاجت رکھی حاجت قرآن حکیم گواد قرآن حکمتوں حکمت نرک کتاب حاکیم مانی منکڑی ول قراد حکیم قرآدا قرآن جہ حکیم دیکھو گوادہ رہا گواد جہ مضبوط یا, یا, یا خلل کی نہ تارو کی الحکیم زو حکمت رحیم دا کتاب کتاب کتاب او طرف تنظیل مجرم نیو ریشی منکر نیو ریشی قرآن انکار کی ذات خیر دا اکی حکمت یاسما محسے <سؤال> چویرا چند دی فلارا سارے چند سو غفرت سم درت چیری چند خبر دا کی رام شو۔ خوبصورت انسان مجبور شو اللہ دا دا کرے اللہ و من نمشکار مانو مدا چاہ جہن پچھا بنے دا بے دار جہن کو جانا دا منکو من من دا دی, ہم محر جبارت لگے در دی, دی دا سورت محرد دست کرا سورتہ ہند من دفار دی زکیمان دراوی چیننا جان نافی اناخ مغلان اور پھر انسان ام گچوری دی پچھ چھنندی کی سن درنا فہیہ لا فہیہ متصلت الصلقان ودا جو شیو دی دونس رب محمحون چت گشیو حق اندر رکھ دکی گنی مساردا سی دکل چادے در تندرو گر دیو نی غذا رکھا گی رسل چھت رکھ دکی یہ دار قدیم حق وسن رکھا د من فما سنا بین سرد خطنے دیوال دگا فل دیوالت دیوالی دار شین فلتھ رحمان دِنسران سورت داد کی مضمون کیاو دی. دورا بشارات کی دے. سورت پا سرو رات و شیم فیر اجن کریم سرورم نمبراتیمدینس ہاتھ الا کریم اولا لهم مغفرة ومغفرة من كريم لهم مغفرة ومغفرة من كريم بسائر الفاتح ومباراتك بشاره لهم مباراتك لهم مغفرة ومغفرة كريم ان والذين امنوا وعمل الصالحات لهم مغفرة واجر كبير لهم بشروا بمغفرة واجر كريم اننا نحن نحلم وتامون جندكم لنا لكم غرامات ديما كما قدموا وصاروا لكم غمار مكيني ورسلي يا صاره علامات نشانه قدموا لكي غمار تخلف وكل شيء سينفي و چیز کرے دے انتا کیاسلام لیکن ذکر کی کرے دے. یو قرآن پر نظم کی چانسا رسول نظر تو قرآن دلالت پداد ان اللہ بشرم مس کمانتا ذکر ایمان پر پروس راگی راوڑے انکار کے وان پریشان کے نا. او سنورم اشکار فضا دے عذاب اللہ چاند رہے بلکہ جہاد مسلمان حکوم حسیناسلام یا اذار سنار لمسنے نے کرچور گل مڠ اسلام والدک سان فقط سبوه ماذ قوم داغي تغزیب کفات سنا وسارسن کہ كم داغي دوار فجر مے کے سب دعوت ور گج نالے كم مرسل مڠران ऋषि تصرف اللہ انا لیکم مرسلون قالوا ماتم الا بشرون سن ول روان کافر دے. تم اللہ وینا تم اللہ دیو پر مکن کال سجی نقصانات جس کی موجود دی مظارک مہاراج جی جواب مخدوم دے این لائن سکتر تم تھا تھا یا تم کجاس 15 کونیہ تاس پدیوان بن فائنسی بھلا تم قوم مسرفو تاسے قوم بی مشرکان حبیب النجار وا کج کئی کلہ چا رسول ذکرت ال متل دے سبلار کہ میرا وش او ولت کویتا سو ایمو ذکرت لاگلی دعوت ورکو تے دعوت دے اسلام او دے وے ما سلا و او دا قوم ترا وراثت אבי جنگل رچا وجه سا استادان سامرگی جي ون اوي هو جب قوم مذاق خراب دي راغ فمند مان تاييد ظارا الش قران نور الن عمر قد وچ غريب فل اكثر فال سن دي تا كوري وجا سر دكين اسره سا رام دي واري قال واري رام دوايا مرگري تاييد کا خسان تم رام دیوا نیا مر طرف پیش گئی تی مور سر تا, تا, تا بی چاچر تبھی مل سر کم اجرا تا بیچن واڑی خبر, اتبعو خبر, خبر, جی خبر دی دی دا داچ خبر فکاری ات ملا سرکم اجرا تابی دان چاچ ناڑی دیر تحم موح تدن خبر خبر داد خبر منفاری اوہم موہت دیدار بانے شانتی خریدار کیوں چلے بادی مہد اللہ کی گئی نفر باد کی ہری تن سین آت ترحم ان دنیا ذات ایورن الرحمان بذول اللہ تو نے نشواتم شا ورسم سیواتن ال نور مذکاران کہلو کہ مہربان ذات ما تقریبا صور نشد فقور عجز دلہو باسلو نشد بکور اسمان سفارش دیا دہو جتا سکم بنا وٹھ جڑ ذریع برچیز برچیس ولان خود نخلص ہو نشما زرا انی ذل فی ظلام مومن کے سوا نہ بچہ تو چا ما خدا و شگمرہ کر کے کا جہیت سم دس جن دوری جن جنتا و جن تم کر دیو لال اگر بین جار اگر دا قاب کے پجنت پ ک دی دپ د حص ففل قوم اومنے اللہ دوی نقل کئیں قالے ت تو یادموننا مغ فر دی نبیی ووجنی من مکرمن ال حبیجار ہی افسود دے قوم زماادہ چلی دی پی دیے آرمان دی قوم زمانار چلی پی دے پس د دی شما پیکرمات تو ررک زما او جاری من مکررم مینا ذب شیدکر س کلض لی زتمندونا ذب نو ش کئ خی بانے پ زما کوما۔ عبد اللہ نبا کان ہری سنا رائے کو میم وی تھا حبیب رجاد من کیمن خیری مان رکھو مکو میاں کان ہری سنا رائے کو می ہائی و می ہر ما دے کون سماج پی دے دماغ فردی ربی باج بھا گا سماج ما ہو کما تب سودا دے وا در سما ہدی ما تو فن با نے پی و جادی مے کرما تذ منن پر سبد ایک کرامت ہے کی دخول <سؤال> انل جننہ جیتنا شیت بین جان ٹول قربانے و قوم اللہ نعم ذلك منقف قوم دا حبيب النجار باني فستا شهادت داغنا من جوندن سلقرد اسمان ازمان قانون امدان ده نمقرال لغن كلا صورت فريشوذرا انقانت اللہ سوائتا مانو حلاقت دا قوم دا حبيب النجار بقر فا يو اچھا قباني فضا امخاب يو اچھا قر جبریل وناس فا دي امنا کامل کیدون کی منسقور فا قونتو ماني یا حسنة نعباد حياف سود دے صدر حضر شمندقان باني ما تیه من رسول اللہ را بی مگر دیجر یذ یادتنا واپس کیو ان کل <سؤال> اللہ ما ان کل الا ان فما ما ما فرذتول مگر من تدول خما حدیث کریم درین عقلیا فنسلبانی کو چرا چتاک من گا و اس من گا داخنا محب دانہ منہ فورا فراکیذ غزولی من وما امرت فیدہم کہ Yau ci mana fishi kwa maira ahim nadi faza deze la sunbar kema fiza la kwairatu a dehimdi fizar tu de na de suna dadi la sun nu ya ma musura ci na watata da fimin zaiyaya kurmin samarihi wa maamie dehim chowarara giirge mai ho او حو ہا تی جوڑ کے دے لاسن دی بیا قسم اقسم ان کو بکری قسم اقسم مربے قسم اقسم چکنے لاسن جوڑ کے وما مز یذ من حو دا سن جوڑ کے لاسن دی افلا یشکرون د از من المسن زلے ولے شکر نواز بدینے مسن بانی دا ہا کے ہاتھ قسم پاکی ہاتھ قسم ابن خلی دن کی مقام مقار رتا فی دے خل مقام بندر مکرت مکان جی مانا حادثی وار کریبر چہرہ چر تم دیجیے تو وہاں بکتا ہے کہ اللہ <سؤال> رسول اللہ وآلہو پیامرد اللہ فیلی فیگا جہا رواندے لیکن اس میں اس میں اجازت گھرنا تحت العرش تحت العرش رواندے ولی انسیدک ہے اور اس میں اجازت گھرنا من دا حدیث مطابق میں آدھا شاید وَالشَّمْسُ تَجْرِيِّ لِمُسْتَقَرِ اللہ مُسْتَقَرِ تَحْتُ العرش فیلی فکرہ مقاوم قررطہ تاس العرش للسجود عانے من وقي در فرع فرعون آتش پळा ودي هر پळा میںشم کنٹواری کی سانگی نری بد جڑی بدرا کنٹین پاکر کی داسی کوئی نری ہوئی اور سانگی جڑی بانی لشم سے منج مانا دور دوران مدار کے آسمان مارن مدار کی بیدا پسمان کے دکھ عبد الله بن عباس سے بن لے وہ جو مہر مصری ذکر کے کہ فقاصفہ جدیدی قدد عقلا سے بک جمی فو والسمان کہ وہ کل فی فلکی اسمحون ہر یودین و نسومینا پفن مدار کلام وہ ہے رب تعالیٰ ذلیل لو فقدرت اللہ واحد اللہ بن فرض خر گزارش ان ہم اللہ üzere تم گزار کر دی اولاد داوی تدی تقسیم سے لو جے سب خط نو کب دی معنی ناوراد ذی فلکل مشون فا بڑے مرات مرات نور بیڑ ن عزیز درا وخلیلا او دیو جلدا فنن و د سما منی سو کوي سما فلنا ګنالای سو فین زفا ور کې څو چې چړګل ور کوي کوین نشه نو هر په خراسرې خانم کومګې دوبق وی کومګې راز کو دوبک لی وران می څو پر یاده سفاری دی نبی اخلاص کی الا رحمتنا منا نجات پر رحمت مگر رحمت از طرف پیدا سفار د فین سو بے سجن نگی تاسو مخن سرگی تاس ما بین ایم بین ایم لاسا بر دیا جاسمر سندرا دیدی دلیل درخت نمکر ادارے اللہ خلاف تو منگوائے کافر ایمان والا ہے لاکھوں کے مکر اللہ خلاف کو مقصد سیزا ہوا یادیں کافر ہوتا مر گئی مطلب مین گئی نہیں تو منگل خبریں پہنے کی بسارمنڈ وائی بدیا کافر و بیمت مری بیم بنا می مرخنا چاہی مرخا خر خواہ گاہنا حالت اگر کٹر تک حالت خواب گاہج مر خدنا ہے مرخنا خواب گاہنا ہا مدر رحمان دا پریشی ہو دا فرمان دات منگ نو ساسرم ہینکیاں شان وزمان کی پیش بیاں جن نتان شان پیشن کی نور نے کی جنت جنت و متردی متر ہوما مت جن ونت سور جن مت کیونٹ منڈو منڈو پنو ہر نارائک مت کیون پتا سن بھاوی نہ وَلَهُمَّا دا حاضر او میدان د مت کے وم تا دا یو مجرمون جداشي تاسو دنیا کے تاسو مسلمانان او مسلمان کی کپھارو ہارت دو دنیا پہ سب کارو ہاروش ہو کہا جاتا خرد کو بالکل تم وم تازی مجرمون جدا شی تاسو اے مجرمانوں ارم مہادیا پری آدم اللہ <سؤال> تعبد نو ریم سرم دہاندھی اللہ تاب دن چیتا شیتاح دبین دا چیتا دشمن دیو ساہ رین خری دین دل دشمن دے دشمنی تاسا کرنے. ولا, ولا خشمنی دا پوجنیا کی بنے سانتا بدونی ہا داس مختلف خبر دادا نی گلا جنتارکن رنگری ڈرگ خودی دارم کرکم لقد نظر منكم جميع الفاسق يا گمراقه الشيطان सा साडे री ढोल कुफार और आज آدم जे कुफार दी दि نسبت مومن اورบาล سمر گمراہ کرنی اے کریم کو مسلمان کمجے کہ صحیح طریقے سے سلامتا کر پھربان ہوئی ولقد ضلل منكم جميع الفاسق بناكر الشيطان सा सुना لجميع الفاسق داري ديري افرض تكون تاکن تاس کے دشمن تابع داری تیار وا کی پرست کی درخواست منگ والے دی موہر بونے کا مان چی ہام برتاز ہری ملا اے دے شرم نا سر دستارا ہتا شا سم ہوم افسار ہوم وجوہ کردی سرگی گوئی بک پتی بان دج رو دودھ پوستی کی ماں کا مرو کام داری ذو یدی یقومو و ولتا سو قویق لغم من بال من کن قاص سر فارکان قالو و یقوم سکن تامنا انت کلل لا د یان تا قن ش غیان کمغالا حوالت م تن حدرت در وقرکم اول مره م یده ترجون اد یوم نخت مرا فند مر مو محر ودی پکنو من خبر کی او لسنا قوی بکف دی منزل لسنا قامار دی مانی سجر ورون شت مسرا لا عینکم گی را مہر بوار جہاں تاخت مندہ جو اپنا گوری تماشم میں اٹھے مت تمہارا سینہ بن صو زیشو سی و من ذا قور انقلابات پر فرض جب فرزان کہے نگوری شدا دل قدرت اللہ والے شان اللہ راوری انسان پر قدرت تو بری و من عاملون کہ سو جو عمر کرون گا وتا نكيسو پھر خلق جا عمر جا کم دار فار عمرو خطا کو من دار رب پکڑ کے سالے کٹے کو تبی سر سے کام دور کی دونن کوری دین فکی پر قدرت اللہ والے پردار تو گوری و شرا ذات فین شراس شا کتابا خردان جب نمن خدر واد قرآن واضح مبین هو با ینون دیون ذرا حکمت نزول القرآن دیون من کان آجاند در فرش ویغدا سنہا وچاند دیدر حج القلق چاوی جن دیدر پسکی جن, پس جن میواحق قلحا قال کافینا بل سابیل شیخ کھان دریل سابیل شیخ حکم دا زب پا کافیر بانی شکر انکاروی کی لکفریشم وینکر دی جتن فیلاکت بیتر ایر اخلاف دارتن چه من پیدا کری در اصل زمن عین آوندان درقوم له ہماری کوچی درن گور مارے کان دی تا بیکری من دے ڈنگر دا کچری انا تا میکری نے یو کوئی 200 تھا بیکے یو میکا 200 تھا بیکے تا بیکری من ڈنگر تو دی بھمین ہارکو دی ندی سوی دل لپا سال بازی دی عناذ باد نہ دی پھیدی دی وشائب اسکا دی شکن ماسی دل لاف دی دار كرا دلال ذکر شو سجل المشريكين بعد بعد العدل واقتخذوا من دون الله يا لهل لا نصر لهم دون الله انما تزدون دون الله قدرتون دي بهم مشريك سوا دون الله بل سو من قارن يريد سوا دون الله لمس قارن لا ينصرون ينصر ذي الفرج دي سندك ماشي لا تذون عجز له باطل طاقت من انضاد كل دي سا وهم لهم جند محزون كار سبت شوت سي وهم لهم نہرا جڑ شا ن شرد اہم لہم جھوم کام جھوم پوجا پاٹ سو دفاع کر دے رہا حضرت اوم جما کو دکھا میرے انسان جگڑا مثال و بلدر ون سیا خنتا اردو کے علاوہ سراوا کے ثوقے میں ذکر ہوتا ہے کہ محمد بھی چذاب بی جوندی کی یعنی زمون ظفر مثال ولا شیخ القاہل کے دخل پیدا شر کرے قالا وایف مثال کے قالوا انکار کہ حضرت اللہ نے سودیشی جوندی کی دیو کلا زرہ ہے حالان کہ سارے جواب وہ دی کافر مشرک منکر کہ حضرت اللہ یحییہ عجلدی بک دیا ڈاکٹر راواز جی میں فستفلا کرن بےزن وہ بكل خلقنا ولطافت مخلوقات پہاڑ چاہتا بدن پیدا, پیدا, پیدا, پیدا, پیدا, جی پیدا کی پیدا کی شانت دی بان مخلوق بڑا بے شک تا قدرت لازک اللہ نے فدا ہوں کہ مخلوق ہے بہاظم مخلوق پالے اللہ تو شکرانے دی اللہ تو قدرت ہے کہ چامن کی کہ جہلا ان ما مر عمر دان لا فبار فدا ہے سین کے ذکر ہے راجو کہ نشین ہے پورا جو ہے جس شابس موجودگی تفرید مصریف ما سبقت ال زواجات و, و بعد میں بس سبحان اللہ فقر اللہ لازرا نہ ہے قسم ہے بدن اور سارا دان ذات اور سر کون ہر چیز اللہ تب واپس